نہیں کہا گدارو اور میرا کھا کے میرے خلاف اور میری نافرمانیاں کرنے والے بے وقوفوں نہیں کہا او مجرمو اے گناگارو نہیں کہا فرمایا یا عبادی او میرے بندو یا عبادی او میرے بندو اشرفو الاف سیم جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کر لی ہے لا تکن تر رحمت اللہ فعن اللہ یگ فرض جنوب جمیا اللہ یگ فر جنوبا اللہ نے فرمایا تنہائی میں آ جا کوئی دیکھنے والا نہ ہو تنہائی میں آ ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھا نہیں اٹھاتا نہ اٹھا دل میں شرمندگی محسوس کر لے ہم پچھلے سارے گنا معاف کر دیں بادی الزین اصرف السین لا تک ن تمر رحمت اللہ فن اللہ یفر جنوب جمی سارے گناہ معاف کرتا ہے دنیا کے حساب سے رحمان اور آخرت کے حساب سے کیا ہے مالی کی یوم دین رحمت دیکھ کے مغرور نہ ہونا بڑے خوش ہوئے بیٹھے تھے آپ بھی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 للہ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سماوات وہو ما فماوات و مافل کل مالکل ملک تبارک الدی بے ید ہل ملک برکت والی ذات اس کی ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی بادشاہی کل مَالِكَ ملک مالک کون ہے اللہ دنیا کا مالک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 نبی پاک نے فرمایا اناجیو حضرت آشا نے فرمایا یارسولہ یہ مر گیا یہ مر گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی بخار چڑھنا سی پہلے اس کو بخار ہوتا پھر مرتا بجھ جا نہیں مرنا ہے چراغ کی موت کیا ہے حضرت آشا کے ہاتھ میں پیالہ آ رہی ہیں پیالہ ہاتھ سے چھوٹا فرش پہ گرا ٹوٹ گیا نبی پاک نے فرمایا انا للہ ان حضرت آشا نے فرمایا یارسولہ یہ مر گیا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 نبی خاموش ولی خاموش اللہ پوچھ رہے ہیں لمن ملک کلیاؤ آج کس کی بات شاہی ہے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ ہل واحد دل کا ہار ایک بندے کو اللہ لائیں گے تو نے یہ گناہ کیا ہے اس نے کہا میں نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں گنا کی ہو سکے میں نہیں کیا نہیں کیتا اللہ فرمائیں گے میرے پاس فرشتے موجود ہیں میں فرشتوں کو بلا لوں گا وہ کہے گا بلا لے پاکستانی ہوئے گا ایڈا زدی پاکستانی ہو سکتا اللہ کے سامنے کھڑا ہے بلا فرشتے آ فرشتے آ نکالو اس کا مال نامہ نکالو امال نامہ نکل آیا پڑھ وہ اللہ کو کہے گا نامہ بھی تیرا لکھنے والے بھی تیرے ہیں <تصفح> <تصفح> یہ تیرے ہیں لکھ دیا ہوگا انہوں نے اللہ ہوا اس کی زبان کو کہیں گے بند ہو جا زبان بند گی اللہ اس کے جسم کے آزاد کو کہیں گے بولو بولو ران بولے گی ہاتھ بولیں گے کان بولیں گے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 لا کلول کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا الا من مناظن الحر الرحمان کلام وہی کرے گا جس کو اجازت کون دے گا <سلام> <سلام> رحمان اجازت بول نہیں سکے گا ایسے نہیں ہوگا تو ہم نے بڑے پہنچیوں ہیں تھے لڑ پڑے ہو جاتے ہو چھڑا کے لے جانے ایسے نہیں ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا بنایا ان لوگوں نے کیا مرک. ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے ہم بڑی پہنچی سرکار ہیں ہم تم ہمارے پیچھے آنا عیسا علیہ اسلام کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا عیسائی سامنے کھڑے ہوں گے عیسا علیہ اسلام کو اس طرف لایا جائے گا سب سے پہلا بندہ حساب کتاب کے لیے اللہ کرسی عدالت پہ آئیں گے قیامت کے دن سب سے پہلا بندہ جو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے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 معبود بنا لینا ہمیں پکارنا ہماری عبادت کرنا ہماری نظریں دینا ہمیں مشکل کشاہ سمجھنا تو کہہ کے آیا تھا روایات میں آتا ہے عیسا علیہ اسلام کھڑے ہیں رب کرسی عدالت پہ ساری دنیا سامنے ساری کائنات سامنے عیسیٰ علیہ اسلام کے بدن کے راؤنگے کھڑے ہو جائیں گے جس پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی اور یہ کپ کپی پانچ سو سال تک تاری رہے گی ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے اس کے بعد عیسیٰ بولیں گے کالا سبھانک تیری ذات شریکوں سے ما یونلی نکول مال سلی بھی حق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 دوب جائے گا اپنے پسینے میں انہیں زلزلہ تو سات شیون عظیم زلزلہ آئے گا زبردست زلزلہ ہوگا ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی دنیا کہے گی میدان معاشر میں بڑے تنگ کھڑے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات کہہ دے یا اللہ جنت چی تاں جو جانا میں چھجنا ہی تاں جان چھڑا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 ساتھ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کو کہہ تو دوں بھئی حساب کتاب شروع کر دے لیکن اگر اللہ جواب میں کہے کہ باقیوں کا حساب کتاب تو بعد میں لیں گے پہلے ذرا تم بتانا بھئی جنت میں میں نے تجھے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا توں کیوں گیا تھا کری نہ بھئی لستو لا یہ آپ کو بخاری سنا رہا ہوں بخاری اے ٹو نو نو کے پاس دنیا حضرت نو کے پاس ساڑھے نو سو سال اللہ کی تو ہی سنائی اللہ کو کوئی حساب کتاب شروع کرے حضرت نو علیہ السلام کہیں گے لس تو لہا اے تبراہیم کس کے پاس جاؤ نہ بھائی نہ میں نہیں کہتا اگر میں کہوں نا اور اللہ جواب میں کہے باقیوں کا حساب کتاب تو بعد ملیں گے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 کا نا گدو بیا کا نس تھک گئے ہو پٹاخے شٹاخے تو نہیں چلان جانا تھا قبرستان جانا ہوگا آپ نے سارا سال نہ پڑیا کرو قبرستان تیس راہ ضرور جایا کرو قبرستان جانا تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن اس کے لیے میرے نبی نے کوئی وقت مقرر نہیں کی جس وقت بندے کا دل کرے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 پھر اقرار کرنا ایا کا نہ بدو دوسرے رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں جب تمام تعریفیں میرے لیے جب کائنات کا پالن ہار میں جب رب میں جب مربی میں جب تربیت کرنے والا میں جب روزی دینے والا میں جب نشو نما کرنے والا میں جب پالنے والا میں جب رحمت کرنے والا میں رحمان میں رحیم میں اور قیامت کے دن کا مالک جب میں تو نتیجہ نکلا عیا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ کنستین اور ہم تجھ ہی سے ہی ہی کا مینا کہاں سے پیدا ہوا اییا کا مفعول مقدم نابو فیل فائل مؤخر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 تجھ ہی سے مدد ہوئی نا پھر سوچ رہا ایک بری یا اللہ مدد یا علی مدد ہی کے بھی بولو بولو یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد ہی کے بھی یا اللہ مدد یا پیر مدد ہی کے بھی اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے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 رت مند ہے غیرت مند ہے تیرت مند ہے بیوی بی سے ہی کا لفظ سننا چاہتا ہے اور کائنات کا رب تو سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ بھی ہی کا لفظ سننا چاہتا ہے ہی کا لفظ سننا چاہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے عبادت کیا ہے عبادت کسے کیا ہیں عبادت کیا ہے نماز عبادت ہے روزہ حج زکات قربانی یہ عبادت کی قسمیں ہیں قسمیں عبادت کی ایسی تعریف کرو جو اپنی ساری قسموں پر صادق نماز روزہ حج زکات قربانی طواف یہ جزیات ہیں جزیات عبادت ایک کلی ہے کلی ایسی تعریف کرو اس کلی کی کہ وہ اپنی تمام جزیات پہ کیا آ جائے سچی آپ سواد ہے میں نے اس پر بہت زور دیا تھا بہت زور دیا تھا پتہ نہیں آپ کو وہ بات میری یاد رہی یا نہ رہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی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 یہ دو سفتیں علم غیب اور مختار کل یہ اس فیل کو عبادت بنائیں گی اور یہ دو سفتیں پائی جاتی ہیں الہ میں یہ دو سفتیں کس میں پائی جاتی ہیں جس میں دو سفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے یہ دو سفتیں الہ کی ہیں دیکھیے قرآن پاک قرآن پاک اس کو ثابت کرتا ہے صورت نحل صفحہ نمبر دو سو ترتالیس سفر نمبر دو سو ترتالیس سورت کا نام سورت نحل سورت کا نام سورت نحل صفحہ نمبر دو سو ترتالیس آیت نمبر ہے سترہ آیت نمبر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 سبحان اللہ پچھلا صفحہ دیکھیے دو سو بیالیس یہی صفحہ پچھلا پہلی سطر دیکھیے خلق السماوات والارض اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور خلق الانسان من امن اگلی ایس خلق الانسان من امن صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا انسان کو بھی پیدا کیا من امنتفتن گندے پانی کے قطرے سے پیزا و خسیم و مبین پس یہ ہو گیا جھگڑالو اپنی حقیقت نہیں سمجھتا اب یہ جھگڑالو بن گیا ہے ہمارے سامنے جھگڑا کرتا ہے بلن عام خلا کہا اور چوپاوں کو بھی پیدا کیا ہم نے چوپاوں کو بھی ہم نے پیدا کیا اس میں تمہارے نفے کے سامان ہے وہ منہاتا کلون اور کچھ چوپاوں کو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 وگالا اور خچر والحمیرہ اور گدے گھوڑے ہم نے بنائے ہیں لے ترکبو تاکہ تم گھوڑیاں اپنے نہ نچاؤ گھوڑے دے اتے چڑھو سمجھو گے کوئی نہیں سمجھے گھوڑے کس لیے بنائے تاکہ تم ان پہ اس لیے نہیں بنائے کہ گھوڑے اپنے اوپر سوار کرو گھوڑے اس لیے بنائے کہ ان کے اوپر چڑھو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 الدی <سؤال> انزل مین سمائے آسمان میں نے بنایا زمین میں نے بنائی انسان میں نے بنایا چوپائے میں نے بنائے خچر گھوڑے گدے ہم نے بنائے ہونے سمائے مان آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے ہمیں منو شراب اس پانی کو تم پیتے ہو وہ مینو شجر ان فی مون اور اسی پانی سے تم درختوں کو پانی لگ اپنے باغات کو پانی لگاتے ہو نیچے آئیے جمبے تو لکمبح ذرا اس پانی کے ذریعے تم اگاتے ہو کھیتی بس زیتور زیت کھجور بلا انگور و من کلرات کس کس کو گنوں بن کلرات ان نفیزہ لکھو میں یہ تفک کرور بس اخرک مل نہار رات اور دن کا نظام کس نے بنایا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 ہمارے حکم کے یہ غلام ہے بازار فلز مختلف کتنی چیزیں ہم نے پیدا کی جن کے رنگ مختلف ہے سخر البہرا اس نے مسکر کر دیا سمندروں کو لے تا کلو منو لہمن تریہ تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ گوشت تازہ گوشت و تستخریجو مینو ہلتن اس میں سے نکالو زیور موتی ہیرے جوہرات رات وہ ترل پھلکا مواخرا پیے اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جو پانی کو چیر کے چلتی ہیں وہ القافل اور اس نے لگا دیے ڈال دیے زمین میں بڑے بڑے بوج ان تمید کہ وہ تمہیں لے کے جھک نہ پڑے وہ اس نے پیدا کی نہریں وہ اس نے بنائے رستے لال تہ تاکہ تم رستہ پاؤ وہ اور اس نے بنا دی وہ بن نجمیں اور ستاروں کے ذریعے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 چاند ستارے سورج رات دن ہمارے حکم کے پابند یہ ساری چیزیں میں نے بنائی افام یخلو کو کم یخلوک جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہیں بنایا افام یخلو کو کم اللہ جن کو تم پکارتی ہو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا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 پھر میں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ بھی مشکل خوش آئے حضرت علی بھی مشکل خوشاں ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے حضرت علی بھی مدد کرتی ہیں وہ بھی مشکلیں ٹالتے ہیں یہ بھی مشکل ٹالتا ہے وہ بھی پکارے سنتا ہے یہ بھی پکارے سنتے ہیں وہ بھی آل مل غائب ہے یہ بھی آل مل غائب ہے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی اللہ فرماتی ہیں جس نے سب کچھ بنایا اور جنہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ برابر افلا کرو نصیحت کیوں نہیں آ سکتی نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو وہ ان تو مت اللہ لا تو سوہا اگر تم اللہ کی نیم کو گننا چاہو لا تو سوہا تم ان کو گن نہیں سکتے ہو ان اللہ لگا فور نہیں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجیے کتنی سفتیں ہونی چاہیے اللہ میں پہلی سفت کون سی ہونی چاہیے آئیے پھر و اللہ اللہ جانتا ہے ما تسر رونا جو تم چھپاتے ہو بما تولے اور جو تم ظاہر کرتے ہو یہ پچھلا رکوع جو میں نے سارا ترجمہ کیا اس میں وہ دوسری صفت آ گئی کہ مالے کو مختار کون ہے سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ اب دوسری صفت یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں پہلی صفت یہاں ذکر کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو بما تولے نون اور جو تم ظاہر کرتے ہو بلدین یدون امندون اللہ اور جن کو وہ پکارتی ہیں اللہ کے سوا لا یخلکون اشیا وہ نئی پیدا کرتے کچھ بھی وہ ہم وہ خود پیدا کیے گئے ہیں امواتل وہ وچوں جیو کرو میں نے یار موت کی جمع وہ کیا ہے مردہ, مردہ, مردہ ہے مردہ بے جان بے جان گئی رو آہ زندہ کوئی نہیں زندہ مردہ ہے مردہ, مردہ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 یا کا نا بدو کا نسری ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تم است اللہ سارے ٹیپ کی تھی تو تم ہی بھول گیا عبادت کی کتنی قسمیں ہیں جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ وہ کون سی عبادت ہے قولی جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ شاباش جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ مالی یہ تینوں قسم کی باتیں کس کے لیے کرنی ہیں کولی بدنی مالی کہاں لکھا ہوا ہے اتہیات میں ہر روز پڑھتے ہو ہر نمال میں پڑھتے ہو اتحیات للہ لا بس جو نماز مل جائے ترجمہ اٹھا کے پڑھ لینا اتہ للہ میری قولی عبادتیں للہ بس میری بدنی عبادتیں بس طیبات اور میری مالی عباداتیں بھی جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ اس کو عربی میں کہتے ہیں دعا عربی میں اردو میں پکار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 جو صاحب میں ہے جو صاحب قرآن ہے جو شفیع المذنبین ہے جو رحمت الل ہے جو برتر ہے بالا قدر ہے نبیوں کا سر ہے امام الانبیاء ہے نبی الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ جابر بھی کہتے ہیں میں گھر سے نکلا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 واج من کلم تلے بن نساؤ مبر رام من کلے آئی بن کا انا کا کد خلک تا تشاؤ پنجابی کا شا کسے ماں یو جی اونا نہیں جنیا کسے ماں یو جی اسونا نہیں جڑیا جے اپنی مرضی مطابق بنیا س نفاس کے فلان کا سہرا میں قربانی اللہ محمد کا مصور نے بس انتہا کرے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلوں کا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ داہو اتنا خوبصورت کہ نہ آج تک ہوا نہ ہوگا یوسف علیہ اسلام پر اللہ نے آدھا سب تقسیم کی.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 بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد جھک گیا ہے سلو صلاح اس دستگی سو نربک بدر کے میدان میں تم اپنے رب سے فریادیں کرتے تھے تو نبی پاک نے بھی پکارا تو کس کو پکارا ویدا سال کا عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دائزاد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 لکھو یہ ہے وانل مساجد اللہ فلا تدو فلا تدو ملہ آد اور مسجد اللہ کیے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو مت پکارو اوروں کو مت پکارو اوروں کو مت پکارو, کو مت پکارو پکار کے لائق ہے تو کون ہے پکارے سننے والا ہے تو کون ہے اللہ فرماتی ہے میرے در پہ آ کے دیکھ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 یہ گواہ میرا موت شہادت کی امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی شہادت کی دعا مانگتا ہے کھلو سے دل سے اگر اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کرے صرف دعا مانگنے کی بڑا اعلی رتبہ ہے خود نبی پاک نے اس کی تمنا کی ہے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 جیوں تو ساس سگانے ہرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرگ و مار مجھے مدینہ کے کیڑے مکوڑے کھائیں میری یہ تمنا ہے یا اللہ ماؤ شہادت کی دے حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ ماؤ شہادت کی دے اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دے کتنی دعائیں اللہ نے فرمایا میرے فاروق آزم کم مانگا ہے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 اس کے سوا آپ کہیں میں اس میراپ کو چوم لوں جائل نہیں ہے قبر چومنی تو بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے اس میراپ کو آپ کہیں میں چوموں شریعت اجازت نہیں دیتی حجر اسود کو چومنا ہے یہ بدنی عبادتیں ہیں یہ کس کی ہوگی اور مالی عبادت زکات کس کے لیے فطرانہ کس کے لیے قربانی کس کے لیے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 نظر تو لا کا معافی بتنی محرا او میرے اللہ میں نے تیرے لیے نظر مانی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر تُو اس تڑکا بنا دے میں تیرے رستے میں آزاد کر دوں گی تیرے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی مریم کی مانے نے نظر مانی تو کس کے لیے منت ماننی ہے تو کس کے لیے نظر ماننی ہے تو کس کے لیے کیوں جواب صحیح ہے عبادت ہے عبادت نظر کیا ہے ان نظر و عبادت ان محر نے لکھا فتح کازی خان نے لکھا عالمگیری نے لکھا حنفیوں کے فتح جہاز نے لکھا ان نظر و عبادت ان بل عبادت و لے گیر شرکن نظر کیا ہے عبادت ہے نظر کیا ہے اور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 سفا 372 سو 372 سفا کا نام سورت لکمان آیت نمبر ہے دس صفحہ 372 کی پہلی سطر 372 کی پہلی سطر سورت لکمان آیت نمبر دس مل گیا جی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 مستقیم آگے جی سر بات وہ سورت کا نام کیا تھا تعلیم ایسی سورت جس میں اپنے سے مانگنے کا اللہ نے کیا سکھایا مجھ سے مانگو کس طرح مانگو طریقہ سکھایا مانگنی چاہیے ایک چیز